قرآن مزید پڑھتے ہوئے آپ کو کسی جگہ پر ایک لا نظر آئے جب میں نے آپ کو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ماں کا بتایا تھا تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے لا کا خیال آیا ہوگا ایسے ہی ہے نا کیونکہ آپ سب لوگ لا سے واقف ہیں لیکن میں نے وہ چینج کیا اور قرآن سے پروف کیا کہ نہیں ماں استعمال ہوتا ہے تو زبان ہماری مرضی سے تو نہیں بنے گی ظاہر بات ہے جو عرب استعمال کرتا ہے ہم نے اسے ہی دیکھنا ہے لیکن قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کو ایک لا نظر آئے ٹھیک اور لا کے بعد اسم ہو لا کے بعد کون ہو اسم ہو اسم کی چند باتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں کون کون سی نمبر ایک کہ اسم نکرا ہو دوسری بات یہ اسم منصوب ہو تیسری بات یہ بغیر تنوین کے ہو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو لا نظر آتا ہے کوئی ٹھیک ہے اور لا کے بعد ہوتا ہے اسم یہ جملہ بتا ہے کہ لا کے بعد فیل بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا لا کے بعد کیا ہو اسم اور اسم میں تین چیزیں پائی جا رہی ہوں کون کون سی اسم نکرا ہو مارفا نہ ہو منسوب ہو مرفو یا مجرور نہ ہو منسوب بھی ہے تو تنوین کے بغیر ہو صحیح ہے جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو آپ نے است البقرہ پڑھنی شروع کی آپ کو شروع ہی مل گیا علی فلا میم ذالک لا ریب فی ہی تو لا کے بعد آپ کو ریب ایک لا ریب کے معنی ہوتے ہیں شک ٹھیک ہے نا تو شک ایک اسم ہے لا اس میں دیکھیں تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں نکرا مارفا تو نہیں ہے نا مارفا کی جو چھ قسمیں میں پڑی ہیں اس میں صرف کہیں فٹ نہیں بیٹھتا نکرہ Okay. دوسری منصوب ہے اس میں منسوب زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا زبر آ رہی ہے ٹھیک ہے تنوین ہونی چاہیے تھی تنوین بھی نہیں ہے تو تینوں کنڈیشنز پوری ہوگی نا تو نوٹ کر لیں اس لا کے بارے میں ایسا لا جو ہے گرامر میں لائے نفی جنس کہلاتا ہے اس لا کا نام کیا ہے لا نفی جنس پھر سن لیجیے قرآن مزید پڑھتے ہوئے آپ کو لا نظر آتا ہے اور لا کے بعد اسم نظر آتا ہے اور اسم منسوب ہوتا ہے نکھرا ہوتا ہے تنوین بھی نہیں ہوتی تو وہ لا کون سا ہوتا ہے لا نفی جنس ہوتا ہے لا نفی جنس کے بعد وہ جو اسم ہوتا ہے نا تین کنڈیشنز کے ساتھ اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس کا اسم کیا کہتے ہیں لا نفی جنس کا اسم اور جو آگے ہوتا ہے جیسے یہاں پر فی ہی آ رہا ہے اسے کیا کہیں گے لا نفی جنس کی خبر آپ نے ان کا اسم انہ کی خبر پڑھ لی آپ نے ما کا اسم ما کی خبر پڑھ لی اب آپ نے لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کی خبر دیکھ لی لا نفی جنس ہم کس لا کو کہہ رہے ہیں وہ لا جس کے بعد اسم نکرہ ہو منصوب ہو بغیر تنوین کے ہو تو لا لا نفی جنس ہوتا ہے اب لا نفی جنس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیں لا نفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کی اپنے اسم کی خبر میں سے خبر میں سے ہر طرح کی نفی کر دیتا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں ابھی مثال دے کے یہ کیا کرے گا اسم کی نفی کرے گا یعنی شک کی نفی کر رہا ہے صحیح ہے اور شک کی جو بھی شکل ہے نا شک کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ہر شکل کی نفی کر دے گا کس میں سے خبر میں سے خبر کیا ہے فی ہی؟ یعنی فل قرآنی یعنی فل کتابی تو لا رئی با کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے اس میں بالکل شک نہیں ہے اس میں شک ہے ہی نہیں یہ ترجمہ نکلتا ہے لا نفی جنس سے بات میں آ اب دیکھیں میں کروں ترجمہ لا بفی کا کے قرآن میں شک نام کی چیز نہیں ہے آپ کہیں گے اس میں جی نام کا ہے ٹھیک ہے چیز کا ہے اب یہ اسلوب ہے جو عرب کیسے ادا کر رہا ہے لا نفی جنس کے ساتھ اب مجھے بتایا اس کا ترجمہ آپ کو لکھا ملے گا قرآن میں کہیں بھی کیا لکھا ملے گا آپ کو زیادہ زیادہ دیکھیے گا آپ جا کے لیکن اب آپ گرامر کے ہیں تو آپ کو ہوگا کہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے کتابو لا ریب فی یہ کتاب لا ریب فی ہے یعنی اس کتاب میں شک نام کی چیز نہیں ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے اور نہ اس کے مزامین میں کسی قسم کا شک ہے ورنہ قرآن میں طور پہ شک ڈال دیتے ہیں نا جہنم کا تذکرہ ہے اللہ دلہ. اللہ کہاں یار اللہ ستر ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہاں وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا بہت بڑا حفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اللہ نے اگر کہہ دیا تو ڈالے گا ذہنگا ایوی ذرا ڈرائڈرو ہے لوگوں کو زیادہ لوگ سیدھے رہے ہیں ایک انسان ساری زندگی ڈر کی وجہ سے سیدھا ہو کے گزار لے اور دوسرا من موجی زندگی گزار لے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کہا چلو جاؤ یاد دونوں چاہے تو اللہ کر دے ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ کو لیکن پھر آخرت کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے فالو کر رہے ہیں نا تو لائن آف سمجھ میں آ گیا اور مزے کی بات دیکھیں آپ کا جو کلمہ ہے نا اس میں بھی لائن آف ایجنس استعمال ہوا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا نا تو سب کی نفی کرنی پڑے گی اس لیے یا وہ پڑھتا تھا یا پھر نہیں پڑھتا تھا ایسے ہے نا ہمیں تو مفت میں ملا ہے پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بابو نہیں اسی طرح لاہول ہوا تھا اللہ بلّہ وہ بھی لائن فین سے قرآن مجید میں ہے لا راہ الدین لا فی فدین کیا مطلب ہے اس کا دین میں سختی نام کی چیز نہیں ہے پہلے ذرا ایسے سمجھیں لائق راہدین کیا ترجمہ ہے دین میں زبردستی نام کی چیز نہیں ہے جملہ بالکل صحیح ہے ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے لیکن استعمال ہم غلط کرتے ہیں اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ نماز کا کسی کو کہیں کہ نماز پڑھو تو وہ کہے گا جی لائق راہ الدین اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے اسلام میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتے کیا آپ کو پتا چلے کہ اچھا کسی کو مسلمان کرنے کا اتنا اثر ہے جس طرح وہ انہیں پتا چلا تھا نا ہمارے ایک بھائی کو انہوں نے مسجد میں سنا کہ مسلمان کرنے کا اتنا اچھا ہے باہر نکلے انہوں نے کہا یار کسی مسلمان کر کے چڑھنا کیونکہ بےچارا کوڑا اٹھا رہا تھا کرسچن پکڑ لیا اسے کہتے کلمہ پڑھ کہڑا کلمہ نہیں پڑھ تو میں نہیں پڑھنا اسے پیچھے جنا سب پکڑ جان ہی نہ چھوڑے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھا کے چڑھنا میں تینوں گرا دیا اسے زمین پہ اس کے سینے میں بیٹھ گئے کلمہ پڑھ وہ نہ چھری نکال لی گردن پہ رکھی کہہ رہے کلمہ پڑھ حجر جو ہے اتنا کلمہ پڑھانے کا اب وہ بےچارے کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس نے کہا اچھا جی پڑھاؤ ہوگا تو تو سان نہیں آتا تو ہمارا حال تو یہ ہے سیدھی سی بات ہے دین ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہمیں تو آنا چاہیے نا پہلے دین میں آپ کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ مسلمان ہیں تو اسٹیٹ آپ کو نماز بھی پڑھائے گی کیسے پڑھائے گی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ نماز کے وقت میں جماعت اگر ہو رہی ہے تو آپ دکان کھول کے نہیں اپنا سودا بیچ سکتے دکان بند ہوگی رمضان ہے تو یہ نہیں کہ آپ ہوٹل لگا کے اور ادھر فالسا بیچ رہے ہیں شربت بیچ رہے ہیں ٹھنڈائی بیچ رہے ہیں آپ دیکھیں رمضان میں یہ ہوتا ہے آج کل کوئی روکنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کسی کو کہہ تو لائق رحاف الدین جی دین زبردستی کوئی نہیں دین میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے ہاں جب مسلمان آپ ہیں اب آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہو آپ کو ماننا پڑے گا اگر نہیں ماننا تو دوسرا پیکج لے لیں کوئی جیز نجیز پیکج آپ لیتے ہیں نا جیز جیز پورا پیکج ہے ان کی ہر بات سے متفق ہوتے ہیں آپ نہیں نا لیکن لاگو کرتے ہیں اپنے اوپر شرائط ان کی نہیں پسند تو دوسرا پیکج لے لے جا کے زون کا لے لیں اسلام اگر نہیں پسند تو اور بہت سارے ہیں کر لیں کپور تو لائق لا اکرا حافظ آپس نے فرمایا کہ انا خاتم ان اب دیکھیں سمپل جملہ اس میں ہے انا خاتم ان میں خاتم ان نبی خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لا نبیا بادی میرے باد لا نبیا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ بھی کلیئر کر لیں میرے بات کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتا چل گیا نا کہ آپ یوسف ہیں تو انت یوسف ہاپی یوسف کال انا یوسف انا یوسف سمجھ رہے ہیں نا انا یوسف میں یوسف ہوں اخی اور یہ میرا بھائی ہے پھر انہوں نے کہا معاف کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگے وہ خوبصورت الفاظ انہوں نے فرمایا کہا کہ لا تصریبہ لا تصریبہ آج کے دن تم پر پکڑ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی قسم کو معافی نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کرے نبی نے جب مکہ فدا کیا نا تو بیت اللہ چاویاں آپ کے پاس ہیں اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی تھی وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری خیر لیکن تھے کون آپ کے لوگ تھے آپ کے رشتہ دار تھے آپ نے کہا میں آج تم سے وہی کہتا ہوں یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لاتی علیکم اليوم آج کے دن تم پہ کوئی موخذہ نہیں کوئی پکڑ اللہ تمہیں معاف کرے نبی کسم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی جسے ہم نے شروع کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سب تن اللہ فی فیض سات قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرص کے سائے تلے جگہ تا فرمائے گا یوما لا زلح. زل کسے کہتے ہیں تو لا زلہ سائے نام کی چیز نہیں ہوگی اللہ ذل سوائے اللہ تعالی کے عشق کے سائے سائے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے نا ایک آپ کمرے کے اندر ہیں تو چھت کا سایہ کمرے سے باہر نکلیں گے آپ کو برامدے کا سایہ مل جائے گا مزید باہر نکلیں گے دیوار کا سایہ مل جائے گا اسے باہر آئیں گے تو کا سایہ ہوگا آگے جائیں گے چھتری کر لیں گے چھتری کا سایہ کتاب کا سایہ پڑھنے کا سایہ یعنی جتنی ہی سائے کی شکلیں نا سب کی نفی کر دی سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے اش کا سایہ ہوگا اوکے جی لائن اف ایجنس کلیئر ہو گیا جی لائن اف ایجنس کا بھی ایک قسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اوکے جی لیکی جی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہمارا اور ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جملہ اسمیا کو سوالیہ بنائیں گے انشاءاللہ اور ہمارا اسم انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے آواز دینے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے اردو میں میں کہتا ہوں ارے او اے ٹھیک ہے اے لڑکے ادھر آؤ ارے میاں او بھائی ٹھیک ہے یہ اے او ارے اسی طرح عربی زبان میں بھی بلانے کے لیے پکارنے کے لیے لفظ ہوتے ہیں ان لفظوں کو پہلی بات نوٹ کر لیں کہا جاتا ہے حروف ندا ندا کہتے ہیں آواز دینا تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف ندا ان کے بارے میں ہم, ہم پڑھنے لگے اور ایک حرف بہت زیادہ استعمال جو ہوتا ہے ندا کے لیے وہ ہے یا ٹھیک ہے نا یا آپ کہتے ہیں یا اللہ کیا تجمہ کرتے ہیں اے اللہ ٹھیک ہے نا یا شیخ ٹھیک یا اے کے معنی میں یعنی آپ کہیں گے یا ولد اس کا تجمہ کیا ہوگا اے لڑکے صحیح یا رجل اے آدمی ٹھیک تو عربی زبان میں اے کے لیے کون سا لفظ ہو رہا ہے یا فریکونٹلی yeah. استعمال ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیے ولد کا لفظ نکرہ ہے کہ معرفہ نکرہ ہے نا معرفہ کے ساتھ میں قسم نوٹ کر لیں نکرا کے ساتھ یا لگ جائے نا تو نکرا بھی معرفہ ہو ہے ٹھیک ہے نا تو معرفہ کے ساتھ کس میں پوری ہوگی معرفہ کے ساتھ میں کس میں کون سی ہے معرف بن ندا معرف بن ندا ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کوئی نکرا ہے آپ اسے آواز دیتے ہیں یا کہہ کے تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے تو اب معرفہ کی پوری ساتھ کس میں ہو گئی؟ لیں ذرا اشارہ موصول مورفاف مارفا مورف بن ندا ٹھیک ہے اب یہ آخری دو میں اگر اس وقت پڑھاتا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی اوکے تو اس صورت میں ولد جو ہے وہ معرفہ ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے اچھا اب یہ جو یا ہے نا یا اس کے مختلف کمبینیشنز ہیں جو قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بس سر سمجھ لیں چھوٹا سا ٹاپک ہے یا پلس یعنی یا کے بعد یا کے بعد کیا ہو تنوین والا اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو ٹھیک ہے یا کے بعد کیا آ رہا ہے تنوین والا اسم چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو چاہے علم ہو چاہے علم نہ ہو اوکے مثلا اگزامپل میں یہاں رکھتا ہوں دیکھیں جی یا پلس ولد تنوین والا ہے نا یا پلس زی تنوین مارفا علم یا پلس نارن آگ تنوین والا اسم مونس اوکے تو پتا کیا بنتا ہے تنوین اس کی ہٹ جاتی ہے اور اس کو مرفوع علی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے یا ولدو یا ولدو یا ولدو اے لڑکے ہاں جی یا یا زیدو دے زید اچھا لڑکا تو معرفہ ہو جائے گا زید پہلے ہی مارفا یا اسے بھی یا معرفہ بنا رہے ہو یا کے ساتھ نکرا معرفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیسے بنے گا جی نارو قرآن مزید میں کیا یا نارو کونی و سلامن علی ابراہیم آگ اللہ تعالی نے فرمایا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر یا کے بعد اسم ہو جس میں تنوین آتی ہے تنوین نہیں آ رہی غلط پہ تنوین نہیں آ رہی پہ چاہے وہ اسم علم ہے چاہے علم نہیں ہے چاہے مذکر ہے چاہے مونس ہے تو تنوین کو ہٹا کے پڑھنا آپ نے رفع والی صورت میں ٹھیک ہے نا اللہ تعالی کے ناموں کے جو وظائف آپ کو بتایا جاتے ہیں کبھی ذرا غور کریں ان پہ یا حیو یا قیوم بھی رحمتی کاستغیز یا ستارو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو ایسے ہی بتائے جاتے ہیں نا تو تنوین کے بغیر ہی بتا جاتے ہیں نا تو رزلٹ کیا نکلا صحیح پڑھا رہا ہوں آپ کو ہے نا پہلا کمبینیشن ہو گیا یا پلس تنوین والا اسم دوسرا کمبینیشن یا پلس لام والا مذکر الف لام والا مذکر الفا مذکر یعنی یا پلس الولد ہو اگر یا پلس الولد ہو تو نوٹ کریں حرف ندا اور جو الد ہے نا اچھا یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں تاکہ پھر مجھے بار بار وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ کو نہ سمجھانی پڑے یہاں پر یا جو ہے نا گرامیٹیکلی کہلاتا ہے حرف ندا اور جسے آپ ندا دے رہے ہیں نا یہاں پر ولد ہے اسے آپ آواز دے رہے ہیں جسے آواز دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں یہ کہ منادا کیا کہتے ہیں منادا منادا کیا ہوتا ہے جسے آپ آواز دیں اوکے جی تو یا کے بعد اگر منادا علی فلام والا ہو ہونا تو حرف ندا اور منادا ان کے درمیان میں ایوہا لگا دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں اوہ ایوحا، یا ایو حلزین آمنو یا ایو ہل ہے نا برآن میں یا او ہل اے انسان یا ایوہن ناسو اے لوگو یا یو ہن ناسو یا اوہن نبیو یا ایو ہل یا ایوہ المزملو اوکے جی یہ وہ ہا وہ والا نہیں ہے مونس والا ہا نہیں یہ ضمیر ہا نہیں ہے ذہن میں بکی یا ایوہ ٹھیک ہے نا سمجھ آ گیا ایوہ کب لگنا ہے جب منادہ علف لام والا مذکر ہو اوکے کمبینیشن نمبر تھری حرف ندہ یا کے بعد علف لام والا مونس آ جائے یا حرف ندا کے بعد لام والا مونس آ جائے یعنی منادا کون ہو لام والا مونس یعنی البنتو ہو لام والا مونس ہے نا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایا توہا لگایا جائے گا ایتو ہا. یا اوہن افسول متما کب لگتا ہے یا کے بعد جب یادا علیف لام والا مذکر ہو اتوا کب لگتا ہے جب منادا علیف لام والا مونس ہو اور اس کی ایک ایک اگزامپل پرانی مجھے آپ یاد رکھ لیں یا تن افسول متمنا تا چوتھا اور آخری کمبنیشن اور پھر اس کے بعد ختم یا کے بعد عبداللہ اللہ یا کے بعد عبدالرحمن الرحمان عبداللہ عبدالرحمن کیا ہے الرحمان اضافی ٹھیک یعنی یا کے بعد مضاف آجے یا کے بعد مضاف آجے یعنی یا کے بعد کون آ عبداللہ عبد نا عبداللہ اللہ یا کے بعد کون آ گیا عبد الرحمن تو ہوتا یہ ہے کہ جو مضاف ہے نا اس مزاف کو منصوب پڑھا جاتا ہے یا ابد اللہ یا ابدر یا عبدالرحمن یا عبد اللہ اس سے مزید بات ان اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کل کریں گے یعنی یہ چار کمبینیشنز ہیں یا حرف ندا کے منادا کے ساتھ ان کو آپ اچھی طرح پڑھیں کل مزید اس پہ بات کریں گے اور پھر جملہ اسمین سوالی کا سوالیہ بنائیں گے صبح نے کلّہ محبی کا ارشد اللہ الہ اللہ استفر کا وطوب